بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کف آیا سو رکمت وب ربک بوز کر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 اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنائی ہو یا زکری انش کب غلامی نسب اللہ میں قبل اے زکریہ ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یاہیا ہے اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتٍ وَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا انہوں نے کہا پروردگار میرے ہاں کس طرح لرکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانچ ہے اور میں برہابے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں قَالَ كَذَلِك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 اللہ تو سدا سد علم کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے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 اے یحییہ ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو اور ہم نے ان کو لڑک پنہی میں دانائی عطا فرمائی تھی وَحَنَانًا مِّن لَّدُ النَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہزگار تھے وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا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 قبل هذا پھر درد ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی فنا من تختی اللہ تحود ابو کی تحت کی سریا اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی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 مین البشحد فکولیمان فکول انمان سو ملن اکلی مل سیا تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں جھنڈی کرو اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا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 ماں نہ ابو کم وسو او ماں کیا نہ بغیر اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ ہی بد اتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدگار تھی فا وئی فنکلی مم کیا نہ فلم تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے کہ ہم اس سے کے گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں قَالَ إِنِّي عبد اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا بچے نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اس میں مجھے کتاب بھی ہے اور نبی بنایا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا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 اور سرکش و بد بخت نہیں بنایا وہ سلام علی و علیہ یوم یوم امو تو یوم ابا اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے مریم قول الحی یہ تریم کے بیٹے عیسا ہیں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 تو وہ ہو جاتی وہ هذا فاد وستقیب اور بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو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 وهم في غفلتهم وهم لا يؤمنون اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دو جب بات فیصل کر دی جائے گی اور ہے ہاتھ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ان نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا کتاب اب وی قبیا اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے اب کو ابلی متابال جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا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 اب تب دس کون ان شی کون کا نلی ابا شیتان کی پوجا نہ کیجیے بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے یا ابتی ان اخاف ان ادا عذاب من الرحمن کو للشیطان شعی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 یاقوب اللہ نبی اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا لهم, من لهم صدق اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا موسا ان کا كان مخلف کا نا وصول اور کتاب میں موسا کا بھی ذکر کرو بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے من جانب الطور وقربناه اور ہم نے ان کو تور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا وہ نا لہو می وحمتی اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا الْكِتَابِ کتابی اسماعیل اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو وہ وعدے کے سچے اور ہمارے زکاتی و کانا بھیا اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاط کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسند پسندیدہ اور برگزیدہ تھے کتاب ادریس ان سدی قن اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو وہ بھی نہایت سچے نبی تھے غفلیہ اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا ونوتی اب اس هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ادا تُتْلَى عَلَيْهِمْ تو مو سج سُجَّدًا کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا یعنی اولاد آدم میں سے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 نات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا يعني یعنی بهشت جاوداني میں جس کا خدا نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی انکھوں سے پوشیدہ ہے بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بوتا وعشيا وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بےحودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا تلکلور تم ان عباد نام کیا نہ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 تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو و یقول الانسان اذا ما مت ل سوف اخرج حیا اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا اول یاذکر الانسان ان خلقناه من قبل ولم یک شیئا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 من كل اشد على پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے ثم هم اولا بها اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں وہ وا ورثها كان على ربك حتما مقضيا اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے ثم ننجي الذين تقوا نذر الظالمين فيها جثيا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 اس کی بہتر وکم وہ کم اہل قبل احسن أثاثًا اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں وہ لوگ ان سے ٹھاٹ اور نمود میں کہیں اچھے تھے کل منگ کیا نا فولا لتی فلیم دہوں احمان ادا و او مایو ادو ن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 اب امت خدا کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا خدا کے یہاں سے اہد لے لیا ہے له من ہرگز نہیں یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں و نتو ہما فوڈا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 قل لن يكفون بعبادتهم ويكونون عليهم ہرگز نہیں وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن مخالف ہوں گے الم اوصل الشياطين على الكافرين تؤذهم اذ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برنگیختہ کرتے رہتے ہیں فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں یوم نحشر المتقین الرحمان و فضہ جس روز ہم پرہیزگاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے و نسوق المجرمین الى جہنم ما اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاس ہانک لے جائیں گے شا خدا تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو وہ قول اتخمان اور کہتے ہیں خدا بیٹا رکھتا ہے لقد جی تم شعی ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو منه وتنشق الارض قریب ہے کہ اس افطرہ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے دا اول اومانی کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا وما للرحمن بغیلحمانی تخا اور خدا کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے ان كل من عبدا تمام شخص جو آسمان اور زمین میں ہے سب خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے لقم ہم اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرحمن غُدَّا اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے خدا ان کی محبت مخلوقات کی دل میں پیدا کر دے گا فَإِنَّ اِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَا لُدَّا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوں کو در سنا دو وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْلٍ هَلْ تُحِس